بارہ ذیلجا نمبر ایک آج کا کام تین و کی رمی کرنا ہے زوال کے بعد تین جمرات کی رمی اسی ترتیب کے مطابق کریں جس ترتیب سے گیارہویں تاریخ کی رمی کی تھی نمبر دو بارہویں تاریخ کی رمی کا مصنون وقت زوال سے غروب تک ہے اور غروب سے لے کر صبح و صادق تک وقت مکروح ہے مگر عورتوں اور ضائفوں کے لیے مکروح نہیں ہے